ہمم میں یہ ہم کل مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ اگر کسی انسان نے طلاق کو کر دیا معلق تو معلت کی تعریف آ چکی تھی کہ معلط کرنا کتنے کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز پر معلت کرنا جس چیز پر معلق کیا ہے وہ شرط جس چیز کو معلق کیا گیا ہے وہ مشروط کہلاتی ہے یہ بات بھی سامنے آ تھی اس کے بعد طلاق جو ہے طلاق یہ تطلیق کے معنی میں ہوتا ہے یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ یہ طلاق جو ہوتا ہے وہ تطلیق کے معنی میں ہوتا ہے کیونکہ طلاق شریعت متحرک کا حکم ہے جبکہ تطلیق بندے کا فعل ہے بندے کا تصرف ہے طلاق دینا اور طلاق جو خود طلاق ہے ذاتی طلاق وہ تو ایک شریعت متحرک کا حق, حق ہے اس کے اوپر انسان کو کوئی قدرت حاصل نہیں لہذا تتلیق کے اوپر تو انسان قادر ہے نہیں طلاق دینے پر قادر ہے خود طلاق پر قادر نہیں یہ بات بھی کل چکی تھی کہ جب انسان طلاق بولتا ہے تو وہ براصل تطلیق بول رہا ہوتا ہے طلاق دینا کل یہ مسئلہ آ گیا تھا آج ولوپارا مصنف علیہ الرحمہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ تَعْلِقٌ <سِنْتَهِن> جب کسی شخص نے کہا کہ جب کل آ جائے جب کل آ جائے یعنی کل کا دن آ جائے تو فَأَنْتِ تَعْلِقٌ <سِنْتَهِن> پس تجھے دو ہیں پس تجھے دو طلاق ہیں وقال اس، اسی طرح اور آکا نے کہا ایزا جاغن جب کل آ جائے فنتی آزاد ہے اگلا دن تحل گیا تن کی زوجا غیر پس اب یہ اس عورت کے اوپر طلاق مغلزہ واقع ہوگی طلاق مغلزہ واقع ہوگی یہاں تک کہ اب یہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے جسے شریعت مطرا کی اصطلاح میں حلالہ بولتے ہیں وہ عزت اور اس عورت کی عدت تین خیز ہوگی وہی یوسف رحیم اللہ یہ ہے شیخ رحیم الحم اللہ کے نزدیک جبکہ امام محمد رحیم اللہ نے فرمایا کہ نہیں طلاق مغلزہ نہیں ہوگی بلکہ اس کا شوہر یمل کو رجآہ رجوع کرنے کا مالک ہوگا کیوں کے شوہر نے طلاق کے واقع کرنے کو ملایا طلاق واقع کرنے کو ملایا بےآتاقل مولا مولا کے آزاد کرنے کے ساتھ مولا کے آزاد کرنے کے ساتھ اس طرح کے اللہ کا معلق کر دیا اس شرط کے ساتھ جس شرط کے ساتھ مولا نے آزادی کو معلق کیا ہے یعنی کہ دونوں نے ایک شرط کے ساتھ معلق کر دیا شوہر نے طلاق کو معلق کیا تھا آنے والے آنے والے دن کے ساتھ, آنے والے دن کے ساتھ اسی طرح ادھر سے مولا نے بھی آزادی کو معلّ کر دیا آنے والے دن کے ساتھ. ایک اسی شرط کے ساتھ مولک کیا طلاق کو جس شرط کے ساتھ آکا نے معلق کیا ہے آزادی کو وَإنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا ان نماق سبب ان دا شرتی اور بے شک مولک شرط کے پائے جانے کے وقت منعقد ہوتا ہے بطور سبب کے بطور سبب کے وعطق اور آزادی یہ ملی ہوئی ہوتی ہے آزاد کرنے سے آزاد کرنے سے کیوں کیونکہ آزادی اس وقت وجود میں آتی ہے جب کوئی انسان آزاد کرے تو آزادی کی علم